یا اگر تم شراب اور جوئے میں اتنے زیادہ پڑ جاؤ گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دنیا وال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر بنے گا کیا ہوگا کیا آخرت کی تباہی ہو گئی اور دنیا کی بھی تباہی ہو گئی اس لیے کہ کب تک پیے گا جب پیسے نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر مانگنے پہ چلا جائے گا پھر اور جو مزرتیں ہیں اس کی وہ یس کا یہ تیسرا مسئلہ آ گیا جس کی دونوں جہتیں ہیں دونوں اطراف ہیں اس کی بھی دونوں سائیڈز تھی نا کہ خرچ کرنا حد سے زیادہ اور بالکل نہ خرچ کرنا بتلایا کہ جو ضروریات زندگی ہیں رکھو اس کے بعد تم خرچ کر دو اب یہ تیسرا مسئلہ ارشاد فرمایا بھائی اس النا اور آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں یہ سوال اٹھتا ہے بدر کی لڑائی کے بعد جنگ کے بعد کیونکہ صحابہ کے رضی اللہ عنہ میں جو لوگ شہید ہو گئے تھے کچھ ان کے بچے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جتنے بھی فیصلے فرمائے ہیں نا بہت زیادہ قابل تعریف جو آزر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا ستر قیدی ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے دس بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اور تمہاری چھٹی فارغ چلے جاؤ مکہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت کتنی تھی یہ لوگ تو جو بدر میں آئے ہیں تین سو تیرہ تھے اور زیادہ ملا لیجئے چار سو ہو گئے ہوں گے کچھ ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے حتا کہ یہاں سے جب تین سال بعد اہد میں گئے ہیں تو کتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اس وقت مسلمانوں کی تعداد چار ہزار تھی اور ہدیبیا پہنچے ہیں اس وقت کتنی تعداد تھی یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارے دس بچوں کو ایک آدمی لکھنا پڑھنا سکھا دے تو ان چار سو بچوں ان سو حضرات کی جو فیملیز تھیں ہر ایک کے بچے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ آج ہمارے خون کے پیاسے ہیں اور کل سے ہمارے ہی بچوں کو بڑھانا شروع کر دیں گے اور کسی نے بچوں کو مار دیا تو کیا ہوگا یہ سارا رسک لینے کے باوجود آپ نے اپنے بچوں کو حوالے کیا کہ انہیں تعلیم دو انہیں پڑھاؤ اور کتنے لوگوں نے فدیہ ادا کیا دس سے بھی کم حضرت عباس رضی اللہ نے اپنا فدیہ ادا کر دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے وہ اپنا فدیہ لے آئے تھے آگے آ جائے گی سورہ عال عمران میں یہ بحث میں اور چند ایک دس سے بھی کم لوگ تھے جنہوں نے فدیہ ادا کیا بعض نے تو پانچ سے بھی کم گنے اور باقی جو ساٹھ پینسٹھ تھے انہوں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور صحابہ رضی اللہ انہوں کہتے تھے ہمارے بچوں میں سے چھ سو بچوں نے لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا تو جہاں مسلمانوں کے چار سو خاندان رہتے ہوں اور ایک دم سے چھ سو بچے پڑھنے لکھنے پہ آ جائیں اس سوسائٹی کی حالت کیسے نہ بدلتی اسی لیے وہاں پر یہ مسئلہ اٹھا کہ یتیموں کا جو مال ہے اب ہم اس کا کیا کریں اپنے پاس ان بچوں کو رکھتے ہیں ان کا مال ہم خرچ کرتے ہیں ان کے کھانے کے لیے کچھ روٹی کوئی چیز پکاتے ہیں نہیں کھاتا بچہ وہ اس کا مال ہے بچ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے زیادہ پکا دیں ہم اس میں سے کھا لیں ہوگا کیا ان کے تقوی اور دیانتداری کی بات تھی اللہ تعالی نے یہاں پر پھر ارشاد فرمایا کہ ویسع علون قانل یتامہ اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیم بچوں کے بارے میں کل آپ انہیں جواب دیجئے آپ انہیں ارشاد فرمائیے کہ اصلاح ان بچوں کی صلاح کرنا ان بچوں کو ٹھیک رکھنا ان بچوں کا دھیان رکھنا خیر بہت اچھی چیز ہے ان یتیم بچوں کا اصلاح کا خیال کرو ان یتیم بچوں کی پرورش کا بندوبست کرو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم بچے کی پرورش کی جاتی ہے اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی پرورش کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے تھے کہ لوگ جائیں اور یتیم بچوں کو پالیں تو فرمایا ہے کہ خیر کی بات ہے وہ ان تو خالی اور اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو پانک وہ تمہارے بھائی کوئی حرج نہیں ان کے مال کو اپنے مال سے ملا لو اور جو بھی کھانا پینا ہے مشترک اس کو کر لو یہ تمہارے بھائی ہی ہیں رہ گئی یہ بات کہ ان کا مال کوئی ہڑپ کرنے لگ جائے و اللہ المفصد اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو فساد مچائے گا اس زمین پہ من المسلح اس سے جو اصلاح کرتا ہے دونوں کو اللہ خوب جانتا ہے یہاں آپ نے دیکھا ہے مال کا مسئلہ آیا ہے نا مفسد کو اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے جو فساد مچاتا ہے اور مسلح کو بعد میں ذکر کیا ہے جو اصلاح کرتا ہے یہ پہلے اس لیے لائے ہیں کہ نیت خراب ہوتے ہوئے کون سی دیر لگتی ہے کوئی چیک نہیں رکھ سکتا سوائے اللہ اللہ نے کہا تمہارے بھائی اسی لیے یتیموں کے بارے میں قرآن نے ایسی ایک آیت سورہ نصاب میں کہی ہے کہ ایسی شدید آیت اور جگہ نہیں ملتی اللہ نے فرمایا ہے کہ ان یتیموں کے مال کا خیال کرنا اور کوئی بھی جو یتیموں کا مال کھائے گا انما یاکلون فی بتون نعرہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم بھرتے ہیں آگ بھرتے ہیں یتیموں کا جو مال کھاتے ہیں اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یتیموں کا حق مارنے میں خیال کرنا لرکو اگر تم مر جاؤ اور تمہاری اولاد پیچھے رہ جائے تو پھر کیا ہو فرمایا تمہیں موت آ جائے اور تمہاری اولاد پیچھے رہ جائے اور کوئی اس کا مال مار لے کھا لے تو پھر کیا ہو تبیخ کی ہے شدید کہ یتیموں کا مال یہ کوئی آسان چیز نہیں واللہ یعلم یا لم من مفصد اور اللہ کو خوب خبر ہے کون فساد کرتا ہے کون اصلاح کرتا ہے کون کس نیت سے یتیموں کا مال اپنے پاس رکھتا ہے بلوشا اللہ اور اللہ چاہتا لا نہ تم تو تمہیں دقت میں ڈال دیتا مصیبت اور تنگی میں ڈال دیتا لیکن اللہ نے نہیں چاہ اللہ نے کیا چاہا ہے وہی جو کل گزرا ہے کہ یورید اللہ بکم السر اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے کتنے اقامات ایسے تھے جن میں تعن سختی آ سکتی تھی مشکل پیش آ سکتی تھی اللہ نے ان احکامات کو نرم کر دیا اگر یہ حکم ہو جاتا کہ ایک ایک پائی کا حساب رکھا کرو یتیموں کے ساتھ تو مشکل میں پڑ جاتے یہ حکم ہو جاتا کہ تم ان کا مال اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتے اور اپنے پاس سے کھلاؤ تو بھی مشکل پیش آ جاتی اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ نے صحیح معنی میں اس آیت پہ عمل کیا اور انہوں نے یہ کہا کثرت سے مسلمان شہید ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے بچے ان کی اولادیں باقی رہ جاتی ہیں تو انہوں نے اس پہ زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہوں نے کہا زبیر آئندہ سے جو بھی لوگ فوج میں جائیں تم کچھ لوگوں کو رکھو جو ان کے نام اور اساسے لکھ لیں کہ کتنے پیسے یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جو شہید ہو جائے اس کے بچوں کو حکومت وظیفہ دے گی اور ان کا جو مال ہے وہ مال تم تجارت میں لگاؤ اور تجارت سے جو نفع آئے گا اس نفے کو بھی جمع کرتے رہنا یہاں تک کہ جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں ان کے باپ کا مال میں نفے کے دے دینا اور جتنا تم دو گے اتنا میں بھی دے دوں گا بیت المال سے حکومت بھی اتنا ہی پیسہ دے دے دی. یہ تھا اور ارشاد فرمایا کہ ان کا وظیفہ ادھر سے جاری کرو کیونکہ یہ چیزیں مسلمانوں کے بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں کہ باپ گیا جہاد میں شریک ہو گیا اور جو مال تھا وہ پیچھے رہے اس لیے اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو تمہیں تنگی میں ڈال دیتے ان اللہ عزیز ان حکیم اور اللہ جو ہے وہ غالب ہے عزیز ہے غالب ہے جو چاہے حکم نافذ کر دے حکیم لیکن حکمت والا ہے اس کے احکامات حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں